اگر ہم کوئی چیز بینک سے قسطوں پر لیتے اور وقت مقررہ پر رقم ادا کر دیتے جس پر کوئی سود کی رقم ادا نہیں کی جاتی تو کیا اس صورت میں لیزنگ پر لے جا لے سکتے ہیں یا نہیں محترم بھائی آپ نے اس پیک کا اس معاہدے کا اور دستاویز کا مطالعہ ہی نہیں کیا اگر آپ اس کو پڑھ لیتے تو مجھے بتائیے یہ جو کاریں لی جا رہی ہیں یا جو کچھ بھی قسطوں پہ لیا جا رہا ہے کہیں لفظ موجود ہے کہ قسطوں پہ دیا جا رہا ہے جو دستاویز ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ڈاؤن پیمنٹ لی جاتی ہے آپ کو کتنے پیسے تو آپ نے دے دی اب دینے کے بعد میں رسید بنتی ہے کرائے کی کہ ہم یہ کار یہ چیز آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں کیوں کرائے پر دے رہے ہیں کیوں رسید بنتی کرائے کہ بینک کو پہلے ہی سے اس میں خباس سوچتی وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی نہیں دے گا گاڑی جا کر کے اٹھا لیں اور یہ کورٹ میں جب جائے وقت کریں گے دیکھی سادنی نے تین مہینے کا کرایہ نہیں دیا ہم نے گاڑی اٹھا لی اور گاڑی تو اٹھا لی پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایک گاڑی جس کی رقم بارہ لاکھ فرش کی زیرو میٹر آپ شوروم سے لے کر آئے صرف آپ بندروں ٹاور آرام بات گھوم کے شوروم پہ کھڑی کر دیں تو کتنے پیسے کم ہو جائیں گے گاڑی میں کوئی صاحب اگر یہ کاروبار جانتے ہو تو مجھے بتائی زیرو میٹر سے جب گاڑی ہٹ جائے کتنے کا کم سے کم ایک لاکھ روپے اس میں کم ہو گئے ٹھیک ہے جناب آپ سنیے ایک لاکھ روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی تین قسطیں دری تیس تیس ہزار کی نبے ہزار یہ دھرے اب آپ نے چار چھ مہینے کا کرایہ نہیں دیا تو بینک کہے گی یہ دیکھیے گاڑی تھی بارہ لاکھ کی اب رہ گئی آٹھ لاکھ کی تین لاکھ روپے پیمنٹ ہو گئے یا دو پیمنٹ ہو گئے اب دو آپ پر اور نکلے یہ وہ مسئلہ ہے کہ میری لال کتاب میں نکلا یوں کہ تیلی کے بیل نے قاضی کے بیل کو مارا کر اس نے ایک بار کھانے کا بیل بھی دے پچاس روپئے اور ڈن یہ ہے وہ نظام قسطوں کا اس کے پڑھ کے مجھے بتائیے ہاں اب سنیے ایک شخص ایک گاڑی خریدی دس لاکھ وہ کسی مسلمان بھائی کو کہتا ہے بھائی دیکھو یہ گاڑی میں نے کتنے کی اس سے کیا میں تمہیں یہ گاڑی بارہ لاکھ میں دے رہا ہوں اور تم مجھے پانچ سال میں اس کی قیمت دے دینا ایسے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اس قسم کا نہیں. دے دے نہیں جاتا, وہاں لکھا جاتا ہے. یہ اس میں بھی لکھا جاتا پندرہ سو روپئے کرایہ جب نہیں دیا آپ نے تو کیا ہوگا آپ نے کرایہ نہیں دیا اور لے گئی اور اس کے بعد یہ کتنے بدماش ہیں بینک والے جو معاہدہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ چھری خربوزے پہ گرے خربوزہ چھری پر گرے تین چار پانچ مہینے کے تو چیک آپ سے ایڈوانس لے لیتے کرا کر یہ جنوری کا یہ فروری کا یہ مارچ کا یہ تاکہ آپ کے گردن پکڑنے میں آسانی چیک دیا اور پیسہ آپ کی بینک میں نہیں ہے یہ سب گورکھ دھندا ہے اللہ بچا میں نے عرض کیا اگر یہ کاروبار اس طریقے سے ہو کہ کسی آدمی نے کوئی مکان لے لیا دس لاکھ کا اس مکان کو اس نے قسطوں میں بارہ لاکھ کا دے دیا ایک گاڑی بھی دس لاکھ کی قسطوں میں بارہ لاکھ کی دی اس قسم کے کوئی مسائل نہ ہو تو اس میں کیا ہوگا اب جب آپ نے نہیں دیا پتا چلا کہ تیس میں دس ہزار اور بڑھ گئے اچھا دس ہزار اور بڑھ گئے. اس پر ہم سے ایک بہت بڑے بینک کے ڈائریکٹر آئے کہ ہم آپ کو اپنا مالی مشیر بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ ہم ہی ہاتھ آئے آپ کے ہم نے تو بتائیے نظام کیا ہے پھر ہم نے نظام میں جب نقص نکالا کہتے نہیں ہم نے اس کا حل نکال لیا جیسے ایک آدمی نے تیس ہزار روپے نہیں دیے کس اب اس سے ہم دس ہزار روپے لیں گے یہ دس ہزار روپے لے کے کیا کرے گا بینک اپنے پاس نہیں دیکھا گا چیریبل ٹرسٹ کو دے دے گا سب اب میں آپ کی جینے سے چھین کر کے مسجد کو چند یہ کیا بولے آپ کا نہیں ہے زبردست سے سوت کے مد میں لے کر آپ چیریٹیبل ٹرسٹ کو دے رہے ہیں یہ کیا مزاق کر رہے ہیں سوت کے ساتھ میں ہم نے کہا بھائی ہم کچھ مولویوں کو انہوں نے رکھ لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ علماء کرام یہاں موجود لہذا جو کام ہوا ہوگا صحیح ہو رہا ہوگا بالکل اس سے بچنا چاہیے اگر کوئی صحاب اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہے لائیے بینک کے کاغذات اور ہم سے اس مسئلے میں بحث کر لیں کہ یہ سارا کاروبار ناجائز